حی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور پیارے اسلام بھائیو الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں انشاءاللہ اللہ حسب معمول دنیا بھر سے موصول ہونے والے کالز کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے تعبیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے ذمن میں مدنی پھول بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہم تنگوش ہو کر اول تاخیر سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود رہیے انشاءاللہ شاء بے شمار علم دین کے مدنِ پھول حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا ایک مرتبہ ایک شخص سجدنا امیر المین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا امیر میرالمکمین میں نے خواب دیکھا ایک بیل جانور بہت چھوٹے سوراخ میں سے گزر جاتا ہے نکل جاتا ہے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ اسی سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا تو سر جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس کی تعویل یوں فرمائی کہ یہ انسان کی بات کی علامت ہے گفتگو کی علامت ہے کہ جس طرح وہ بیل ایک مرتبہ تو اس سوراخ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا دوبارہ اس میں داخل نہ ہو پایا اسی طرح انسان کی زبان سے انسان کے منہ سے نکلنے والی بات بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی اس حکایت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے بزرگان دین خواب میں تعبیر بھی بیان فرماتے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیا کرتے تھے واقعی حقیقت ہے کہ انسانی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس سے ہم کلام کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں لیکن جب ایک مرتبہ ہماری زبان سے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو اب ان کا دوبارہ لوٹ کر آنا یہ ممکن نہیں اس سے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے اپنے گفتگو کا حساب کتاب کرنے غور و فکر کر کے گفتگو کرنے کی بھی ریم ملتی ہے میرے شیخ طریقہ تمیر ہے نا سننا دامد برکاتو ہوں نغالیہ گفتگو کے حوالے سے کس قدر حساس ہیں اور آپ کس قدر احتیاط کرتے ہیں اور شاد فرماتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدر ماحول میں ایک اصطلاح ہے جس کو کفل مدینہ کا نام دیا جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے منہ پر اپنی زبان پر کفل مدینہ لگائیں مراد یہ ہے کہ ناجائز گفتگو سے بچائیں اپنے آپ کو نہ صرف ناجائز سے بلکہ فضول اور لا یعنی گفتگو سے بھی اپنی زبان کو روکے رکھیں اس کی حفاظت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کے صدقے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص امیر سنت لابند زبرکات العالیہ نے جو ہمیں قفل مدینہ کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور فرمائے یاد رکھیے کہ جس طرح دیگر اعمال کے بارے میں بات پرس ہوگی کل بروز قیامت اسی طرح سے انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ گفتگو کی ہوگی جو کچھ بولا ہوگا اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی سوال جواب ہوگئے کہ کیوں کہا کس لیے کہا جھوٹ ہے تو اس کا وبال کسی کو گالی دی تو اس کا حساب کسی کی دل آزاری کی تو اس کے بارے میں بات پرس ہوگی اچھی بات کی اس پر عجر بھی ہے نیکی کی دعوت دی اس پر سبان ملے گا کسی مسلمان کو اسی زبان سے بھی بات کہہ کے نقصان سے بچا لیا اللہ تبارک و تعالی اس کا اجربیہ عطا فرمائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کا ذہن ہمارا ہونا چاہیے عموماً لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہمیں پرواہی نہیں ہوتی بلکہ ہم میں سے شاید اکثریت کا یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ زبان سے نکالے جانے والے الفاظ کی اس قدر اہمیت ہے کہ ہم غور کر کے بولتے ہوں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی عادت ہو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا گویا کے محاورتن عام طور پر لوگوں کی زبان ان کے دل کے آگے ہوتی ہے کہ ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں پھر غور کرتے ہیں جب کہ وہ کہ پہلے غور کریں اور پھر گفتگو کریں عربی کا ایک مشہور شعر ہے جس کا مفوم کچھ ہے کہ تیرت تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے اور واقعی حقیقت ہے اگر انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے گر گیا کسی نے مار دیا کوئی زخم آ گیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد انسان کا وہ زخم بھر جائے گا دور ہو جائے گی رسا ہو جائے گی لیکن اگر کسی نے ہمیں کوئی بات ایسی کہہ دی جس سے ہمارے دل آزاری ہو گئی تو پھر شاید ساری زندگی وہ وہ بات ہمارے لب ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس خواب کے ذمے میں سجدنا امیر المنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے جو نصیحت آموز مدن پھول ارشاد فرمایا اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کال کی طرف بڑھتے ہیں کال سننے سے پہلے ایک آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین مجلس مدنی چینل کی طرف سے آپ کو ایک اور سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خواب ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں آپ ایڈریس نوٹ کر لیں ایڈریس ہے خوف کی تعبیر اسپیلنگ لکھ لیں کے ایچ اے ڈبلو بی کے آئی ٹی اے ڈی ڈبل ای آر ایٹ دا اسلامی ڈاٹ نیٹ اس میل ایڈریس پر آپ اپنا خواب جو ہے وہ میل کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں بذریعہ میر بھی آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا خیری کال لے کر بھیجیے دیکھتے ہیں کیا خواب ہے اللہ اللہ علی محمد سلو عالم حبیب سمبو میری میں شادی شدہ ہوں اور مجھے یہ خواب ہے کہ میں افضل حسین بھائی یونان سے انہوں نے کال کی آپ کے خواب کے تعبیر یہ ہے کہ آپ فکر آخرت کیجئے خواب میں آپ نے اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن آپ کو اس دنیا سے جانا ہے ہم سب کو جانا ہے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان کے لیے موت بہت کچھ اپنے اندر سبق رکھتی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی کے لیے مسلمان کے لیے آپ کو آپ کے ذریعے اس بات کی طرف متنوع کیا گیا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو نیک مل ہماری اور آپ کی سب مسلمانوں کی گناہوں سے حفاظت فرمائے آپ اپنے اعمال کا سنجیدگی سے جائزہ لیجئے اگر کوئی گناہ کے کام آپ پاتے ہیں تو ان سے اجتناب کیجئے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے رزق حلال کی کوشش کیجئے مزید عبادت میں اگر کمی ہے تو اس میں مزید کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت کو بہتر فرمائے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں پلے کر دیجیے صلی علی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ پاپڑی مدینہ تراچی کی بات کر رہے ہندوج میں ایک سمندر کو کنارے دیکھا ہوں تو میں مچھلی کو شکار کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں دو مچھلی آدھی گئی میری جال میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں دو نے دوڑ ڈالی تو اس کے بعد دوڑ جو ہے نا زور سے چھٹا ہوا چلے گیا تو میں نے ان دونوں مچھلیوں کو جو ہے نا سمندر میں نائن بھائی باب المدینہ کراچی سے آپ نے کال کی آپ اپنی گفتگو کی طرف غور کیجئے اور بالخصوص آپ غور کر کے اس بات کی طرف توجہ کریں کہیں آپ کو قسم کھانے کی عادت تو نہیں اگر عادت ہے تو ایک تو بدکثرت قسم کھانے سے مسلمان کو منع کیا گیا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ہوئی ہے عام طور پر جیسا ہوتا ہے بات بات پر قسم کھاتے ہیں تو بعض بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے ضرورت بعض مقامات پر جو ہے وہ قسم کھانے کی اجازت ہے جہاں پر کوئی خرج نہیں ہے وہ بہت کم مقامات ہوتے ہیں لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کا تکیہ کلام ہوتا ہے ہر بات پر قسم اٹھائیں گے ہر بات پہ قسم اٹھائیں گے تو آپ اپنے گفتگو میں قسم کے حوالے سے غور کیجیے میں کچھ قسم کے حوالے سے وضاحت پیش کرتا ہوں بالخصوص ناین بھائی اور بالعموم مدنی چینل کے تمام ناظرین غور رہے کہ ایسی غلطی ہم سے بھی ہوتی ہو یاد رکھیے کہ قسم کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اس کو غموس کہتے ہیں یہ قسم کی وہ قسم ہے مثال کے طور پر کسی نے زمانے ماضی کے حوالے سے یا حال کے حوالے سے قسم کھائی قسم کھاتا ہوں میں کہ زید آیا اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جو بھی اس نے الفاظ استعمال کیے زید آیا جبکہ وہ جانتا ہے کہ زید نہیں آیا تو اس کو کہتے ہیں گموس ایسی قسم ناجائز ہے اور ایسی قسم کھانے والا گناہ گار ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے لیکن اس قسم کا کفارہ نہیں ہے یہ قابل توجہ بات ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا جب سے مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں آیا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آیا قسم کے ساتھ تو اب یہ جھوٹی قسم ہو گئی تو یہ گناہ ہے اللہ تبارک و وطالعہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا لازم ہوگا دوسری قسم ہے کسی نے کہا کہ زید آیا اور اس کی معلومات یہی ہیں کہ زید آیا اس نے اپلو کیے لیکن پھر حقیقت وہ نہیں آیا اس کو غلط فہمی ہو گئی یا معلومات اس ناقص رہ گئی اس نے اپنے درست پر کھائی لیکن وہ کام ویسا نہیں کر رہا جیسا اس نے بیان کیا تو اس کو کہتے ہیں زمین لو اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ اور تیسری قسم ہے جس کو یمین منع عقیدہ کہتے ہیں زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم کھائے مثال کے طور پر اس کی بہت وضاحت ہے لیکن مثال سمجھنے کے لیے پیش کرتا ہوں کوئی شخص یہ کہ میں یہ کام کروں گا اب زمانہ مستقبل کے حوالے سے اس نے قسم کھائی اب اگر وہ نہیں کرتا تو اب اس نے قسم کو توڑ دیا یا کہا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا لیکن اس نے کر لیا سورت میں بھی اس نے لیا تو اس طرح کی قسم کا خلاف کرنے والا ایک تو گناہگار بھی ہوگا جبکہ بلا اجازت شرعی ایسا کیا ہو بعض صورتیں ایسی کی جس میں گناگار نہیں ہوگا لیکن وہ کم ہے گناہگار بھی ہوگا اور یہ جو قسم کی قسم ہے اس کا توڑنے پر کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو یہ تین اقسام علماء نے بیان فرمائی ہے لیکن یاد رکھتی ہے کہ قسم کے الفاظ بھی مخصوص ہیں ہر لفظ قسم نہیں ہوتی اور ہر لفظ سے قسم کھانا جائز بھی نہیں ہوتا بہرحال ٹاپک ہے اگر آپ اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتی یہ میں نے جو اقسام بیان کی اس میں اگر کسی قسم میں آپ کا ابتدا ہے اور آپ اس کا خلاف کر رہے ہیں آپ شرائی رہنمائی لے کر اگر منافع کی صورت ہے قسم آپ نے توڑ دی ہے ایسی صورت میں کہ جہاں پر کفارہ لازم آئے گا تو کفارے کے بارے میں معلومات کر کے آپ کفارہ بھی ادا کی سب کو ہمیشہ اچھی بات سی بات اور درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے دلا وجے قسم کی کثرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی کو کی طرح بڑھتے ہیں پلے کر دیجیے مجھے خواب آتا تھا کہ نیرے دکھائی دیتی تھی اور کچھ دن سے اور خواب آ رہے ہیں مجھے ہے اور ایک بار تھوڑا اس نے مجھے ہمارے دوسرے مرضوں میں گولی ہماری اس کی تعبیر بتا دیں عامر بھائی نیل سے کال کی تھی آپ نے جگہ کل آپ نے کال کی آپ نے جو خواب بیان کیا یہ بے ربط اور پریشان کا خواب ہے ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی بہرحال آپ کو کسی نے مارا اس طرح کا آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حفاظت اور عزت کی حفاظت کی آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے لیے دین و دنیا کی بھلائی فرمائے اگلی کال پلے کر دیجئے صلو صلو اللہ تعالی سلو شدید السلام علیکم واقعات کر رہا ہوں آج کل کی رات میں نے پانچ دیکھا تو بات گیتا ہے میں دکھا سکے دو بار میں نے پیسے گنجو کیے ہیں مگر وہ کہنے والا کہہ رہا ہے تو یہ پیسے ایک گوائے کے پاس رہیں گے وہ آپ کے پاس رہے گی یہ دوسری تحریر کی آپ کے پاس رہے گی یا زیادہ چاہے گی اس کے لیے السلام علیکم اللہ وبرکات وعلیکم السلام اللہ بھائی کند کوش نے کال کی بہت پریشانی والا خواب آپ نے دیکھا آدھی رقم آپ کے پاس رہے گی آدھی آپ کے پاس نہیں رہے گی اصل میں اس طرح کے معاملات ہم سوچتے رہتے اور عام طور پر ہماری روٹین ہوتی ہے کہ مال آنے جانے کے حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں تو خواب کے اندر بھی ایسی صورت نظر آتی ہے آپ نے چونکہ خواب کی کوئی بہت زیادہ وضاحت نہیں کی اپنے حسب حال جو حقیقت کے اندر آپ کی مصروفیات یا مال آنے جانے کے حوالے سے معاملات ہیں وہ آپ نے بیان نہیں کیے اس لیے آپ کے خواب کی اس طرح کی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مال کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی بار گاہ خیر کی آفیت کی آپ دعا کی کثرت کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ صدفہ اور خیرات کر دیں انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کا مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا میں آپ پر شرائط پوری ہے اور, اور آپ نے ادا نہیں کی سب سے پہلی فرصت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترکیب بنائیے اور اسی طرح سے اگر آپ زراعت سے منسلک ہیں آپ کا پیشہ زراعت کا ہو تو اگر عشر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے آپ پر تو عشر ادا کرنے کی تھوڑی کوشش کیجئے یاد رکھیے کہ زکوٰۃ عشر بھی زکوات ہی کی قسم ہے تو زکوٰۃ ہو گیا مال کی زکات نکالنا اگر یہ جس پر لازم ہو اور وہ نہ نکالے تو اس کے مال کے تباہ ہونے کا کبھی امکان ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بظاہر تو کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے اس میں برکت عطا فرماتا ہے اسی طرح نفلی صداقات اس کی بھی ہمیں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے جو بھی مدنی چینل کا ناظر اپنے مال کے حوالے سے پریشان ہے سمجھتی کا شکار ہے یا ویسے ہی وہ جو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہو پا رہا تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صداقات کی کسرت کرے جو صدقہ واجبہ ہے زکوات ہے عشر ہے اسی طرح سبقۂ فطر ہے قسم کا کفارہ ہے یا کسی اور کفارے کی صورت ہے تو جو آپ پر لازم ہے مال کا نکالنا وہ تو واجب ہے وہ نہیں نکالیں گے تو گناہ گنازار ہوں گے وہ تو ہے ہی لازم وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے صدقات ضرور کیا کریں گے کاش کہ ہماری روٹین بن جائے کہ ہم جو بھی آمدنی کماتے ہیں ماہانہ یا ہفتہ بار یا ہر پندرہ دن میں ہر ایک اپنی روٹین ہوتی ہے بعضوں کو روزانہ کا جو ہے وہ حساب کتاب ملتا ہے بعضوں کو ہفتے کا بعضوں کو پندرہ دن کا بعضوں کو مہینے کا جو بھی آپ کی روٹین ہے جب بھی آمدنی آپ کے ہاتھ میں آئے تو سب سے پہلے اس میں سے اپنے لیے صدقات کو الگ کر لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے آپ مال خرچ کیجئے انشاءاللہ شاء دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے لیے اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے الحمدللہ دنیا بھر میں اس کا پیغام عام ہے دنیا بھر میں بدلے قافلے سفر کرتے ہیں بے شمار طالاب علم دین حاصل کرتے ہیں بے شمار افاظ کرام حفظ قرآن کر کے فارغ ہو چکے بعد ابھی تعلیم میں مصروف ہیں اسی طرح قدام المساجد کا شعبہ ہے شعبہ تعلیم ہے مدنِ قاطلوں کا شعبہ ہے اسی طرح گنگے بہروں کا خصوصی اسلام بھائیوں کا شعبہ ہے یہ خود مدنی چینل یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے تو اب اتنی بڑی جو تحریک ہے ظاہر اس کے بھی اخراجات ہیں اور یہ اخراجات الحمد رب المین اسلامی بھائیوں کی معاونت سے مسلمان جو آپس میں جمع کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں صدفہ کرتے ہیں یہ وہ اس چندے کی رقم سے یہ تمام شعبہ جات جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں ایک گھر کو چلانے کے لیے کتنے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اور اتنی بڑی عالمگیر تحریک کو چلانے کے لیے کس قدر مال کی ضرورت ہوگی یہ ہر دیش عرب سمجھ سکتا ہے تو آپ کو میں ترغیب پیش کروں گا ہمارے <متحد> <متحد> <متحد> <متحد> جو کالر تھے جنہوں نے کال کی بالخصوص آپ اور بالعموم تمام مدنی چینل کے ناظرین کہ اپنے اموال میں سے آپ زکوۃ نکالیں صدقہ آئے نافلہ کریں کچھ بھی کریں آپ اپنے رشتہ داروں کو غربا میں جو بھی اس کے مصارف ہیں ان میں بھی خرچ کریں لیکن کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی معاونت بھی ضرور کریں الحمدللہ یہ مدنی چینل کے بہاریں آپ دیکھتے ہیں کس قدر عام ہیں دین کے مدنی پھول عام کیے جاتے ہیں اس کے اندر آپ کا حصہ ملے گا آپ کا انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اس شکل میں خرچ کرنا رائے گا نہیں جائے گا دنیا میں بھی اس کا نفع حاصل ہوگا اور کل بڑھ کے قیامت بھی ان اس کا ضرور آپ نفع پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو مال کے معاملے میں یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ جب بھی دکھ ہو پریشانی ہو تکلیف ہو مال میں نقصان کا اندیشہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا کرے انشاءاللہ عزوجل آنے والی بلا جو ہے وہ چل جائے گی کہ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کفی کا فرمائے اگلی کال کو لے کر دیجیے جی میرا نام تصور اقبال ہے بہت یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں ایک رات کو میں نے خواب دے گا جس میں میں جہاز سے سفر کیا اور جہاز وہ لکڑی کا جہاز ہے تصور اقبال منڈی بہاؤدین سے آپ نے پنجاب کا مشہور شہر ہے کال کی تصور آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب آپ کو کوئی سفر درپیش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اچھے سفر کے لیے دعا بھی کیجیے اور جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس مقصد پر بھی غور کر لیجیے اگر اچھا مقصد ہے نیک مقصد ہے اچھے کام کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار بار میں دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیک سفر کو مبارک فرمائے اور اس میں اگر کچھ آزمائش ہو تو اس کو دور فرمائے جب بھی سفر کریں تو سفر کی سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کی اشافی ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کی گئی کتاب سنتیں اور آداب یہ حاصل کریں اس میں انشاءاللہ شاء سفر سے متعلق آپ کو سنتیں اور آداب سیکھنے کو ملیں گی اس کے مطابق سفر کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا سفر جو ہے وہ آفیت سے بھی ہوگا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا اگلی کال اللہ تعالی علی محمد محمد حامد قریشی بھاول نگر میرا حال یہ ہے کہ میں رات کو خاملے سب دن پہلے سوچتے ہوئے دیکھا کہ کبوتر اڑ رہے ہیں اور کبوتر اڑنے کے بعد میں ان کو بند کر دیتا ہوں اور میں نے جناب ایک آدمی کا فون کر دیا قتل کر دیا اور اس کے بعد میں گھبراہ میں اٹھا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا مقصد, مقصد ہے یہ کیسا ہے کیسا نہیں بہول نگر سے حامد بھائی حامد بھائی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو तरफ इशारा اس طرف اشارہ ہے کہیں آپ نے الفاظ میں کچھ بھی احتیاطی تو نہیں برتی میری مراد اگر بچوں کی امی سے آپ کی جو اہلیہ ہیں ان سے کبھی جھگڑا ہوا ہو اور آپ نے کچھ اس طرح کی الفاظ کہہ طلاق کے حوالے سے یا کچھ اس طرح کے الفاظ کہے ہوں کہ جو بظاہر تو طلاق کے لیے نہیں ہیں لیکن اس سے مانا جو ہے وہ طلاق کا مراد لیا جاتا ہے آپ غور کریں کبھی ایسا معاملہ درپیش ہوا ہو تو ان الفاظ کو ریمائنڈ کر کے آپ کسی مفتی صاحب سے رابطہ فرما لیں الحمد دعوت اسلامی نے یہ بھی ہمیں سہولت فراہم کی ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی اس طرح کے مفتی صاحب نہیں ہیں جو آپ کی شریر رہنمائی کر پائیں تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی شریر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں میں اسلامیہ سے عرض کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو وہ جو دعوت اسلامی کا دعول استا کا نمبر ہے ڈبل بارہ گھنٹے چلنے والا وہ اسکرین پر آپ نمایاں کر دیجئے اور حامد یہ نمبر نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے علاقے میں مفتی صاحب ہیں, ہیں تو آپ ان کے پاس حاضر ہو جائیں اور اگر اس طرح کے الفاظ آپ نے بچوں کی امی کو زودہ کو کہے ہوں تو مفتی صاحب کے پاس جا کر وہ الفاظ بتائیں اور جو بھی شرعی مسئلہ آپ کو بتایا جائے جو بھی حکم شریعت بتایا جائے آپ اس کے مطابق عمل کیجئے یاد رکھیے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے شوہر نے بیوی سے کچھ الفاظ کہہ دیے غصے کی حالت نے یا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو مفتی سے تھوڑا رابطہ کر لینا چاہیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسئلہ کرتا چلوں ضروری نہیں کہ لفظ طلاق کہیں گے جبھی طلاق واقع ہوگی بعض ایسے بھی الفاظ ہیں کہ جو لفظ طلاق کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن ان سے بھی طلاق کا حکم ہو جاتا ہے وہ کنارے کے الفاظ کہلاتے ہیں تو بہرحال وہ موضوع نہیں ہے تو آپ اگر اس طرح کا کچھ معاملہ ہوا ہو تو آپ مفتی صاحب سے رابطہ کیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی شرعی رہنمائی کی جائے گی اللہ تبارک تعالی ہم سب کو و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اگلی کال پہ لے کر دیجیے سلو الحبیڈی ڈیتھ ہو گئی ہے جو اصل میں بھی ہو گئی ہے گیارہ بارہ سال پہلے تو میرے والد صاحب ہے وہ بھی ہوتے ہیں سر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی تعریف بھی بتا دیں مہربانی پلیز اکرم بھائی آپ اپنی والدہ کے لیے اس سالے ثواب کیجیے آپ کی والدہ کو فوت ہوئے بارہ سال گزر چکے جیسا کہ آپ نے بیان کیا تو مرنے کے بعد مرغے کو اس سالے ثواب کی ضرورت ہوتی ہے اور اولاد پر یہ لازم ہے والدین کے حقوق میں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو اصال ثواب کیا جائے اور بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں تو آپ اپنی والدہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کیجیے درودے پاک پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ فرض نماز پڑھیں سنتیں پڑھیں جمعہ کی نماز ادا کریں کوئی بھی نیک کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رام صدقہ کریں غربا فرا کو کھانا کھلائیں جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب اپنی والدہ کو कर کر سکتے ہیں میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دامد درکات عمل عالیہ کو جب کسی کے انتقال کی کوئی خبر دیتا ہے से میں سے اقربا میں سے امیر علیہ سنت دامد درکات عالیہ کو لیگر انداز ایسار ثواب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مدن قافلے میں سفر کرنے کی ضرورت رغیب رشاد فرماتے ہیں تو آپ سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اپنی والدہ کے عیسال ثواب کی نیت سے دعوت اسلامی کے مدن قافلے میں سفر اختیار کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ڈھیر و جھیر عیسار ثواب کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا نہ صرف ایسار ثواب ہو جائے گا بلکہ آپ کو اپنے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ہاتھ آئے گا اللہ تبارک وطالعہ ہمیں آشکان رسول کے ساتھ مدن قافلوں میں سفر کرنے کی بھی عطا فرمائے اگلی کال پلے کر دیجئے صلو علی الحبیب اللہ علیہ وسلم میں محمد سلیم اختاری بول رہا ہوں شہر شیر شاہ کراچی سے میرا ہے کہ یہ میری گھر والے کو آیا تھا میری وائف کو تو اس کا کہنا ہے کہ وہ کھیت میں گئے ہیں ہم دونوں تو ڈھیر کے طرح سے ڈھیر توڑ رہے ہیں ڈھیر توڑنے کے بعد دیکھا تو وہاں عورتیں بھی گوت ہیں اور مرد بھی گوت ہیں اور توڑنے کے بعد باتیں کرنے لگے کہ پانچ بکرے کھیت میں کتے ان کو کھا رہے تھے ان کو چھوڑ کر کتے ہماری طرف بھاگے تو وہاں سامنے دو بزرگ بیٹھے تھے زیادہ عمر کے تھے کم عمر گئے انہوں نے کتنے کو بولا کہ ان کو جانے تو ان کا راستہ نہیں روکو تو وہ کتے پیچھے ہٹے گئے رام بس چلے گئے تو تھوڑا آٹے گئے تو گائے اور پیسے ہماری طرف بھاگ گئے وہ بھاگے تو پھر انہوں نے ہم کو بھی بولا کہ ہم کو بولا کہ آپ چلے جاؤ بزرگوں نے تو آپ چلے گا یا آپ کو کچھ نہیں بولے گی ایسے وائف آنکھیں بتے جاتی ہے جو دیکھے تو میں نظر نہیں آتا اتنا خواب ہے یہ میرا خواب ہے سلیم بھائی شیشا سے آپ نے کال کی اور بچوں کی امی کا خواب بیان کیا دراصل یہ خواب جو ہے بہت بے رخ ہے اور اس طرح کے بے رقط خواب کی جو ہے وہ تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی اگلی کال پلے کر دیجئے دیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام محمد اسلام ہے جی میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں مجھے ایک خواب آیا تھا جی کہ ایک سمندر نماز جگہ ہے جی اس کے اندر ٹرین کی پٹڑی جا رہی ہے رین کی جا رہی ہے اور ایک شہر پہ چھترا سا بنا ہوا کنٹین ہے وہاں پہ تو میں وہاں پہ کھڑا ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے پانی کے اندر جانے سے ڈر لگ لگتا ہے مجھے سائڈوں پر پانی ڈر رہا ہے جی اس کی تبدیل بتا دیں جی اسلم بھائی سردار آباد سے پنجاب کا شہر ہے آپ کا خوابی جو ہے وہ اس قسم میں سے ہے کہ جو انسان عام طور پر سوچتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو خواب میں نظر آتا ہے اصل میں آپ کے خواب میں کوئی ایسی واضح علامت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تعبیر بیان کی جائے تو آپ کے خواب کی بھی تعبیر نہیں ہو سکے گی اگلی کال پلے کر دیجیے سمل حدید میرا نام محمد ریحان ساری بابل ملین ہے کراچی نارتھ کے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ جو اللہ میں ایک قبرستان میں وہاں پر میں نے کچھ متھے بھی دیکھے نا وہاں پر جیسے اور ایک کبر میں نے دیکھی کہ اس میں سے ایک انگلی جو ہے نا باہر یعنی آئی ڈی تھی نا یعنی کبر کے اوپر نکلی ہوئی اور اس میں یہ تھا کہ آپ میں بقاید اور دکھ رہی تھی آپ ایک شاید میرے ساتھ ایک دو سائنگ بھائی بھی تھے تو میں نے تو دستکے توڑ پہ شاید کسی بھول تو میں جب اس طرف گیا وہ ہاتھ جو نیچے گیا الحمدللہ میں نے فجر کی نماز اس اصل ہو جائے ریحان بھائی بابون مدینہ کراچی سے کال کی تھی آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اگر گناہوں میں مطلع پاتے ہیں اپنے آپ کو تو توبہ کیجئے اور نیک اعمال میں مزید کوشش کیجئے الحمدللہ للہ آپ نے بیان کیا کہ نماز فجر آپ نے با جماعت ادا کی آپ نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مزید کوشش کیجیے اور نیک اعمال میں کمی کی طرف اشارہ ہے آپ نیک اعمال میں مزید غور فکر کر کے اضافے کی صورت اختیار کیجیے مکبۃ المدینہ سے مدن انعامات کا رسالہ حاصل کیجیے اور فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ اس کو بھرنے کی نیت کر لیجیے انشاءاللہ شاء دونوں مقصد حاصل ہو جائیں گے گناہوں سے بچنے کا بھی موقع ملے گا اور نیکیوں میں مزید اضافے کا بھی جذبہ بیدار ہوگا نہ صرف جذبہ بیدار ہوگا بلکہ انشاءاللہ شاء اگر آپ نے مستقل فکر مدینہ کو اپنا لیا تو آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر آپ کے اندر مدر انقلاب برپا ہو جائے گا اور اتنی نیکیاں آپ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرنے میں مصروف ہو جائیں گے کہ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو مدر انعامات کی بہت برکتیں ہیں آپ یہ رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے اگلے کال پلے کر دیجئے دیجیے سمو الحبیب سے مجھے ساتھ آتا ہے اس میں میں خرگوش کو دیکھا کہ کنجرے میں دو خرگوش ہیں اور میں باہر جاتا ہوں گھر سے تو باہر ہوں باہر دو کے بچے اور بھی ہیں میں اٹھا کے وہ دو بچوں کے خرگوش کے دو بچوں کو اپنے گھر میں لے آتا ہوں یعنی چار بچے ہو جاتے ہیں اور میں شادی شدہ ہوں میں یعنی دو بچے پہلے بھی ہیں اور ایک بیٹی ہم شادی میں جاتے ہیں پلیز یہ آپ کی بتا رہے بھائی عرب شریف سے آپ نے کال کی آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو رنج غم اور تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور ایسے اسباب اختیار کیجئے کہ جس سے آپ کے رنج میں غم میں مصیبت میں تکلیف میں کمی واقع ہو مومن کا ہتھیار دعا کو کرا دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بکثرت دعا کیجئے اور نیک اعمال کی کوشش کیجیے یاد رکھیے کہ گناہ کا ایک نقصان ویسے تو بے شمار نقصانات ہیں سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نا فرمانی لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سے خوشی چھن جاتی ہے وہ بظاہر تو ہنس رہا ہوتا ہے بظاہر وہ اپنے آپ کو وہ محفوظ تصور کر رہا ہوتا ہے لیکن علی طور پر وہ ایک رنج میں علم میں ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے گناہوں سے حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور عملی طور پر اقدامات بھی کریں اللہ تبارک وطالیہ آپ کو اور ہم سب کو رنج و غم سے دنیاوی جو غم ہوتے ہیں ان سے محفوظ فرمائے اور اکاش کے جیسا میرے سنت فرماتے ہیں کہ غم مدینہ مانگنا چاہیے مدینے کا غم عکاش کے ہمیں نصیب ہو جائے ان شاء اللہ دین و دنیا میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا تو آپ جیسے عرب شہری میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعارہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاوی ذات اطاریہ کے بسے تک اگر آپ کی رسائی وہاں پر ممکن ہے کسی جانا تو آپ وہاں سے مصیبت اور رنج غم سے بچنے کا تعویل بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو ایسے وضاحت بھی بتا دیں گے کہ جو رنج و مصیبت سے حفاظت کے لیے پڑھے جاتے ہیں اگر آپ کی رسائی تعویزات عطاریہ کے بسے تک نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو ڈبلو وزٹ کیجیے وہاں آپ کو انشاءاللہ شاء کی سروس مل جائے گی اپنا مسئلہ لکھ کر سبمٹ کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی تاویزات اور وظائف دے دیے جائیں گے اگلی کال پہ لے کر دیجیے حدیب صلی اللہ سر میرا نام اشتیاد علی ہے پچھلے میں میں رہتا ہوں لاہور میں ٹھیک ہے سر میری وائف کو خواب آتی ہے ایک اس میں نا ان کو چھپڑی نظر آتی ہے چار سال سے خواب آ رہی ہے کبھی وہ اڑتی نظر آتی ہے کبھی ان کو اوپر چڑھ جاتی ہے کبھی دو چھپڑی آتی ہیں ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں وہ ڈر کے اٹھ جاتی ہیں قرآن ہی سکیے انہوں نے اس وجہ سے جیسے ہم بڑے پریشان ہیں ہم اس خواب کی پتہ کرنے جاتے ہیں یہ کیا خواب ہے پچھڑا مرکز الاولیاء لاہور کا مشہور علاقہ ہے آپ نے کال کی جزاک اللہ خیر گھبرانے کی حاجت نہیں ہے ان مانوں پر کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک قابل توجہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ کے بچوں کی امی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی چوگل خور ہے آپ ان کو سمجھائیے غور کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی چوگل خور کا آنا جانا ہے یا اس کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے آپ کی بچوں کی امی نے تو اسے اجتناب کریں اور یاد رکھیں کہ چغل خور محبتوں کا چور ہوتا ہے اور یہ وہ مرض ہے کہ جو پورے پورے گھرانے پورے پورے خاندان پورے پورے محلوں کو اجاڑنے کے لیے کافی ہے اب آپ سوچیں گے کہ ہمارے پاس چغل خور کا کیا کا کام دراصل چگلی کہتے کسے ہیں اس मारे مارے سمجھتے ہیں کہ چگلی پتہ نہیں کون سی شہر جو دنیا میں بہت کم پائی جاتی ہوگی ایسا نہیں ہے ہول سیل میں پائی جاتی ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے آج چگلی کا مرض بہت زیادہ عام ہے ہم روڈ نہیں کرتے ادھر کی بات ادھر کرنا ادھر کی بات ادھر کرنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی بری نیت نہیں ہے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے عموماً اس طرح کی گفتگو ادھر کی ادھر لڑائی بجھائی جو ہے وہ ناجائز صورتوں کے اندر ہوتی ہے چگلی کے ساتھ ساتھ عیدت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو آپ آپ بھی غور کیجئے اور اپنے بچوں کی امنی کو بالخصوص بتائیے کہ غور کریں کہ کسی چگڑ خور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں عورتوں میں یہ وبا کچھ زیادہ عام ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ایسے شخص سے اپنے آپ کو بچائیں ایسے کس صوبوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو چگل خوری کرتا ہو یاد رکھیے یہاں پر ایک بہت بنیادی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کسی کی بات بیان کر رہا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ابل تو وہ شرعی کام کر کے بلا اجازت شرعی کسی کے بات ہم کو بتا رہا ہے تو اس کے اندر خیر کا پہلو ہی ختم ہو گیا اور یہ ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ جو دوسروں کے باتیں ہمیں بتا رہا ہے وہ ہمارا خیر کا ہے یہ تو اس کی فطرت ہے اس کی طبیعت ہے کہ اس کو اگر کسی کی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے تو اس کے پیٹ میں محفوظ نہیں رہ سکتی اس میں اتنا زرف ہی نہیں ہے جو وہ کسی مسلمان کے بات کو ربد کر سکے اور یاد رکھیے جس طرح یہ چغل ہو دوسروں کی بات آپ کو بتا رہا ہے اسی طرح سے آپ کی بات بھی دوسروں کو ضرور بتاتا ہوگا کبھی بھی اس کو شرمی میں نہیں رہنا چاہیے آپ غور کر کے دیکھ لیں کیسے کیسے آپ کے کی راز ہیں جو آپ نے کسی ایک کو بتایا ہوگا لیکن آپ کو کسی تیسرے سے سننے کو ملے گا اور اس کے مثالیں دینے کی حاجت نہیں ہے تقریباً ہر ہی شخص کو اس کا تجربہ ہوگا تو کوشش کریں اچھوں کی صحبت اختیار کریں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ شاء اللہ زب طور پر بھی مفید ہوگا اور اقروی طور پر بھی بہت زیادہ مفید ہوگا میں آپ کو یہاں پر ایک سنتوں بھرے بیان کی سننے کی ترغیب ضرور پیش کروں گا جس کا نام ہی ہے محبتوں کے چور چغل خور زگران شورا مبلک دعوت اسلامی کا یہ سنتوں بھرا بیان ہے الحمدللہ للہ المدینہ نے اس کی وی سی ڈی بھی, بھی جاری کر دی ہے آپ بالخصوص اور بالعموم تمام مدنی چینل کے ناظرین اس بیان کی وی سی ڈی ضرور حاصل کریں مدنی چینل پر آپ وقتاً فوقتاً اس کی تشہیر بھی منادع کرتے ہوں گے اگر آپ کے پاس مقصبۃ المدینہ تک رسائی ممکن نہیں ویسے تو مرکز الا کے اندر ایک نہیں کئی جگہ پر مقصد ہیں دا دربار کے قریب بھی اسی مارکیٹ کے اندر جو مقصدۃ المدینہ کی شاخ ہے آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر بال پر آپ کے لیے وہاں جانا دشوار ہے ممکن نہیں ہے تو آپ داؤد اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی وی سی حاصل کر سکتے ہیں یہ وی سی حاصل کریں اس کو سنیں اپنے گھر والوں کو سنائیں بچوں کو سنائیں انشاءاللہ شاء جو بھی یہ بی سی جی ابد الخیر ملاحہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے چغلی سے نفرت ضرور پیدا ہوگی اور اس کے نقصانات کا پتا چلے گا بہت ہی پیاری شکایات کا بھی بیان کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے وہ شکایات سن کر انشاءاللہ اللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک چغل خور ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر بگاڑ پیدا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر ظاہری باطنی مرض سے ہماری حفاظت فرمائے آپ کے گھر کو بھی شاد و آباد فرمائے تمام مسلمانوں کے گھر کو خوشیوں کا جہوارہ بنائے مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مہ کے اس پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے انشاءاللہ ان غیبت چغلی وعدہ خلافی بدگمانی ریاکاری اور بے شمار جو ظاہری باطنی امراض ہیں ان کے بارے میں معلومات بھی ہوں گی ان سے بچنے کا ذہن بھی ملے گا اور ان شاء یوں ہمارا معاشرہ حقیقی مدنی معاشرہ بننے میں کامیاب ہو سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق قدا فرمائے آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو میل ایڈریس کرتا چلوں نوٹ کر لیجئے اگر آپ اپنا خواب ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ایڈریس ہے اسکرین پر دکھا دیجیے خواب کی تعبیر اسپیلنگ جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے k h a w b k i t a ڈی ڈبل ای آر ایٹ دا آپ اس میل ایڈریس پر اپنا خواب جو ہے وہ سبمٹ کر دیجئے لیکن ایک آپ کو وضاحت پیش کرتا چلوں کہ ابھی جو آپ میل کریں یا کال بھی کریں تو اس میں بنیادی وضاحتیں ضرور کر دیا کریں ورنہ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا دشوار ہو جائے گا مثلا عمل تحریر کریں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں یہ بھی اس کے اندر لکھ دیں اپنے پیشے کے بارے میں لکھیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کا شعبہ کیا ہے وہ لکھیں آپ کے رجحانات کیا ہیں آپ مینٹلی جو ہے وہ کس طرح کا اکثر سوچتے ہیں آپ کے مشاغل کیا ہیں آپ کی ہابی کیا ہے اس بارے میں لکھیں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں آپ کی طبیعت کیسی تھی آپ بیمار تھے نارمل تھے بہت زیادہ بیمار تھے یا کوئی طویل بیماری کا آپ شکار ہیں یہ آپ لکھیں کہ سب طور پر آپ کی کیا پوزیشن تھی اس کے علاوہ اپنی مالی حالت بھی لکھیں ان دنوں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کے مالی حالات کیسے تھے اچھا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دم سے نقصان کا شکار ہو گئے تھے مقروض ہیں یا مقروض نہیں ہیں یہ بھی لکھیں تو اس طرح کی جو معلومات ہیں وہ آپ ضرور تحریر کریں انشاءاللہ شاء اللہ زبل خواب کی تعمیر بیان کرنے میں جو ہے وہ آسانی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور اس سنتوں بھرے ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جائین جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد